اگر کوئی شس ناپاکی کی حالت میں اٹھا اس نے روزہ رکھ لیا تو کیا اس کا روزہ ہو جائے گا جی ہاں اس کا روزہ ہو جائے گا روزہ رکھنے کے لیے پاکی روزے کے شرائط میں سے نہیں مگر اس کا طریقہ کیا ہے روزہ تو ہو گیا اس کا لیکن جب اس نے روزہ رکھا اب ناپاکی کی حالت میں ہے روزے کا دوران شروع ہو گیا روزہ ناقص نہیں ہوا شروع ہو گیا روزہ اب غسل کرنے کے بعد فجر کی نماز سے پہلے پاک ہو کر نماز فجر ادا کرے گا تو اس میں ایک بات یہ دوسری یہ احتیاط برتے گا حالت روزہ میں جب ناک میں پانی چڑھا ہے تو دماغ میں اگر پانی پہنچ گیا تو روزہ ٹوٹ جائے اس لیے اس میں طریقہ کیا ہے کلی کرنے میں احتیاط برتے گرگرا نہ کرے اچھی طرح پلی کرے اور اسی طریقے سے ناک میں پانی احتیاط سے چڑھا ہے، پوری اوپر تک پہنچانا ضروری یہ ناک دیکھیں یہ پکڑی جہاں تک نرم ہڈی ہے یہاں تک پانی کا پہنچانا جو ہے وہ غسل میں فرض ہے وضو میں تو سنت غسل میں فرق تو ان کو خاص طریقے سے احتیاط برتتے ہوئے غسل کرے تاکہ روزے کی حفاظت ہو اور ملاقاتی میں اگر اس نے سہری کھابی لی تو اس کے روزے میں فرق نہیں آئے گا ایک اس کا حل علما نے یہ لکھا ایک شخص ایسے وقت میں صبح کرتا ہے کہ اگر غسل کرے تو سہری چلی جائے شہری کرتا ہے تو غسل نہیں کر پائے پانچ سات منٹ باقی اس کے لیے علماء نے لکھا اتنا وقت ہو تو وزو کر لے اگر وضو کا بھی وقت نہیں تو ناک میں اچھی طریقے سے پانی چڑھا لیں اچھی طریقے سے اور کلی کر کے سہری کھا لے تاکہ اب اگر ناک میں پانی نہ بھی چڑھا وسل ہو جائے گا سمجھ گئے میری بات یہ احتیاط کر کے اس کے بعد سہری کھا لی جائے